لا. تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے ابھی تک معاملہ سارا یادین آمنو یادین آمن یادین آمن آپ نے دیکھا یہ جو سمجھے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ یادین آمن آ چکا ہے اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے یائیو لدین آمنو کا سیوا وہاں ہی نہیں لیکن یہ آیت آ رہی ہے یا اے لوگو اے لوگوں انا خلق من ہو و عنصا اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سب کو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من منزقرین و عنصا ایک مرد اور ایک عورت سے حضرت عدم اور ہوا کی اولاد ہو تم و جالناک ان شعبوں و قواعد ال تعارف اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو یہ رنگ کا فرق نسل کا فرق اور یہ شکل و شباعت کا فرق یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق زبانوں کا فرق یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز انہوں نے ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے فیکٹری کا اسی میں سے سب بلے چلے آ رہے ہیں ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل آلہ ہے فلاں گٹیا ہے فلاں اونچی ہے فلاں نیچی ہے جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حضرت الوداع کا لافل الربین الجمین ولا ربین ولال ولال اسودا المرا اللہ تخوا کسی عربی کو کسی عرب کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخرو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ کو کسی سرخرو پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تخوا کے بنیاد پر ہے ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف ایک ولڈ میں یہ پیسے کوٹ کر کے لکھا اگر کے اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فیٹرنیٹی اکوالٹی اینڈ فریڈم انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسط بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک مارچ تک قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے روشنی نے کیے روشنی نے ذرا اور زیادہ گھناؤنا استعمال کیا, کیا کیونکہ وہ اس نے ایک سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تعریف لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے لیکن باتیں ہوئی کہیں ہیں اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد و رسول محمد نے وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ فاٹ دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہی اسٹیبلش سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپل آف ہیومن فریٹرنیٹی اکویلٹی اینڈ فریڈم اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا کونسائز ہسٹری آف دی ولڈ اس میں سے یہ پیس نکال دیا اب کو ایڈیٹرس اور ہیں بت پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے لائبریری سے اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے یا خلنا کم ضک ونسا و جالنا کم شعب القباء لتعارفو یہ تعارف کے لیے اکر مکم اللہ یقیناً تمہیں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے ان اللہ علیم الخبی یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے قالت العراب وام اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایمان یا اسلام ایمان تو دل میں ہے چھپی ہوئی شہ ہے ویریفائبل نہیں ہے،, ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے دنیا میں جو ریاست بنانی ہے اس میں کون شامل ہوگا اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے لیکن آخرت میں سارا و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے آپ جو ہیں یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں آپ مسلم لکھا ہوا ہے آپ کے کھانے میں مسلم لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے یہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں ان اللہ اللہ بلا اللہ امبال بلا کلو امال اللہ تمہاری صورتوں اور امبال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے اسلام پر ہے اس کے لیے بیان کیا کیا کالت لارا بنا یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان دے آئے اور لمبوں میں ہے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو لم کو ہے یہ نفی جاد میں لمب ہو رہی ہے پہلے مظاہرے پر لمب لا کر تاکید ہو جاتی ہے ماں امن تم نہیں لم میں نوں تم ہرج جی ایمان نہیں لائے ہو لاکل قلو اسلم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی و لما ید خول ایمان فی قلو بے کم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تو تم اللہ و رسول رہ لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لا یل تم نامالکم شعہ اللہ تعالیٰ تمہارے امال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفر الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یعنی قانون تو یہی بلتا ہے اصول تو یہ بلتا ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے سستے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر وفاق نہ ہو چاہے ایمان ابھی دل کے اندر ناسک نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر کہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل ادخلو سل میں کافہ اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے پورا کا پورا ہم اتن سموچے لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفنیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری اور ادھر آخری سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا یہ ہے گویا کے کمپریہنسو ڈیفینیشن آف اے مسلم مومن بھول اے مومن ان نمن مومن الین عامن بلّ ہی سم لَمْ مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگیز نہیں پڑے لم یرتابو پھر وہی جہاد میں لم ہر کو شک نہیں پیدا کیا یعنی یقین بن گیا ایمان دل کے اندر راسف ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ کلاب کے بارے میں ولاک اباب تمہارے دلوں میں خبا دیا اس نے جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمن تو ملائکت ہی و قطب رسول ہی یہ اسلام ہے بنے الاسلام و الاخمسن اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادت اللہ علیہ اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ محمد رسول اللہ زبان سے گواہی کہ اللہ کس بات کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے وہ قام صراتے و اطاعکاتے وہ سومیہ البالہ و حاجر بیٹھ اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شہر کا نام ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر دیے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو سات چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا پانچ چیزیں تو اسلام وہ تو ہوگی ہونی ہے مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اللہ بحالا لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی وہ کیا ہے ان نمل آمنوا الین امن و بلّہ و رسول تابوال مالفسین فی سب اللہ اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ الام اساد یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے آمن تو بلّہ ہے وہ و بھی لیکن واقع ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے ارج کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن القمول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں سرو کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ شاندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غلبائے باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے اور دنیا سے ہی مومن ہے جنت کافی اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد وجہد نظام باطل کو جر سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے مانے گئے دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں کالت الراب یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات کال الاب و عامنہ کل تم من کن کولو اسلم معلوم علیحدہ کر دیا ہے بالکل واحد مقام ہے یہ پرانی مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ کہ گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا البتہ اس آیت سے بعد لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے لیکن منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے امال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے جب اللہ تعالی نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا حداجا رس تو اللہ فضر خلو رفی دن لائے اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے اس نو یوز کنٹینیو اب تو بہرحال فیصلہ کلفتاح محمد کو ہو گئی ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ نہیں جاؤ اور جا کر مفت بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کیا ہم نے مان لیا جی اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف چار مہینے کی مہلت ہے اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فیضل سرخ الشر الحرم فقتل تم مجھ سے کہ رہے تو اس کے بعد ایمان نہ ایماندانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر لیکن یہ کہ ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایسے بھی یقیناً تھے جو خروص دل سے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمانا جان بچانے کے لیے یہ دو ہو گئی ویلوز اور نیگیٹو بیچ میں پازیٹو اور نیگیٹو کے مابعل زیرو لیول آتا ہے زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے نہ حقیقت ایمان دل میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام لے آئے ٹھیک ہے ہم تیار وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کالت لارا وامنا کُلو اسلام الما یا کھلے ایمان اور کو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا و ان اللہ پر رسول اللہ کو مینا والا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں کم نہیں کرے گا بلکہ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان سے عمل سالے پیدا ہوتا ہے اور عمل سالے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم جاننا چاہو دل میں یہ امن پیدا ہو جائے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو بر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے جینا ہے مردان یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو رضا نہیں دیتا ہر چار طرف سے اس کے خلاف آپ کا پر دباؤ پڑنا شروع دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا فیریٹکے یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ماحول جو ہے ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا تو اس لیے بہت مشکل کام ہے اللہ یہ کہ خلوص نیت اور آزم مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیر ہوتی ہے تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزی دے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس کس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے ان نمل مومنزین و رسول تابوان اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حق رہے مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لال اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں حرج نہیں پڑے ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں اللہ ربنا جالنا بن ہوں ربنا ربالا بن یہی صادقون ہیں جن کے بارے میں سورہ تو ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں صادقین. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کے نہیں اور حضور نے یہ خبر دی ہے لاکھ ہزاروں کی امتی کائے قائمین علی الحق میری امت میں ہمیشہ ایک تو ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوگا تلاش کرو جا. اور تلاش کر کے قونصاہ دیکھیں ان میں شامل ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ ان کے دست و بادو بنو ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی وہ اظہار الدین الحق دین کل ہی کیسے ہوگا محمد رسول اللہ ددین حزب اللہ بن گئے تھے تبھی تو دین قائم ہوا نا اور وہ ساری کیفیات جو سورہ حجرات میں آئیں تو المول اللہ دین کل اب یہ نوٹ کر لیجیے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا تھا حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھرے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے تھوتھا چنا باجے گنا وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنے ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے اللہ علم اللہ دین تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو جتلانا چاہتے ہو اپنا دینم معافی سمافی الم اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کل لکھیں گالیم اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یم النون علیہ کا نسل نبی یہ آپ پر احسان رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے اللہ تمن علیہ یا اسلام اکوید سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت بھرو بل اللہ جمن والم کیونکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے انہدا کم لمان ان کن تم کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوں گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر یمن علیہ کا نسلموں یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ وہ اسلام لے آئے وہ لا تمن علیہ اسلامک ہوں نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بھلی اللہ ظم علیہ بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے انہدا کم لمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی ان کل تم سادقی اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافع کانا لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عداوت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگر اگرچہ قانون ہے پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت پر مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیسول منافقین عبداللہ ابد ابئی کی نماز حضور نے پڑھائی ہے یہ تو ان تموب کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد رات وہ گرا بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا پہلے نہیں تموب تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا بل اللہ یمن علیہم الدا واطف یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم ہے ب اللہ بسیرم بمات اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک الله علی وم فرقر العظیم العظيم نفا علی و یا کم